لن لو آپ کتاب پہ دیکھتے جائیے سفر نمبر گیارہ پہ ہے یہ بات <coughs> لن لینگولا لن يقولا لن لن تکولا کل نہ دیکھیے یقینا پیچھے دیکھیے مزار معروف کی گردان میں بھی یقینا ہے اور نفی تاکید کی صورت میں بھی نہیں یقینا تو نون حذف نہیں ہوا کیونکہ ہم بار بار پڑھ چکے کہ یہ جمع مونس کی علامت ہے اے راب کا نون میں ٹھیک ہے لن تقولا لنت کو لنت قلو لن تقو لی اب دیکھیے اس کی اصل صورت پیچھے مجہول کا خانہ چھوڑ کے مزار معروف کے خانے میں تو اس کی اصل صورت کیا ہے تقولینا تو لہذا آخر سے نون اعرابی حذف ہوا ہے. تو لن تقولی یا کو حزف نہیں کریں گے چونکہ یہ یا علامت ہے اور اس سے پتہ چلے گا ٹھیک ہے لن تقولہ لن تقلا یہ اصل حالت پر ہے لن اکولا اور لنکلا تو پہلے سادہ انداز میں اس گردان کو کہا جائے کو پھر ترجمات اور وہ ترجمہ پڑھ چکے کہ مستقبل کے معنی میں خاص ہوگا تو کیسے گے لنگ اکولا ہرگز نہیں کہے گا وہ ایک مرد لینا ہرگز نہیں کہیں گے وہ دو مرد لن یقولو ہرگز نہیں کہیں وہ سب مرد تو یوں ترجمے کے ساتھ آخر تک اور پھر مکمل تفصیل کے ساتھ لین اکولا ہرگز نہیں کہے گا وہ ایک مرد سی واحد مذکر قائد بحث در فعل مستقبل معروف اسی طرح مجہول کی گردان لن یقالا لن یقالا لن یقالا لن یقالو اس کے آخر میں بھی وہی بصورت نصب لن تو مجہول میں علامت مظاہرے مضموم ہے معروف میں علامت مظاہرے مفتوح ہے صرف اتنا فرق ہوا ہے اور معروف میں معروف والی تعلیمات اور مجہول کے اندر مجھول والی تالیلات وہ مظاہرے کے اندر پہلے سے ہی ہو چکی ہیں تو یو آخر تک جو ہے اس گردان کو پہلے سادہ انداز میں پڑھا جائے اور پھر ترجمے کے ساتھ لن یقالا ہرگز نہیں کہا جائے گا وہ ایک مرد یقالا ہرگز نہیں کہے جائیں وہ دو مرد. تو یوں آخر تک لن یقالا ہرگز نہیں کہا جاؤں گا میں ایک مرد میں ایک عورت صرف واحد کیا ہے ہاں صرف ترجمے کے ساتھ لن یقالا ہر چیز نہیں کہے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں سیگا تسمیہ کروں گا نسم و تکلیم بحث نفی در فعل مستقبل مشہور تو پہلے سادہ انداز نے سیگے اور پھر ترجمے کے ساتھ اور پھر مکمل تفصیل کے ساتھ اسی طرح نفی جہد کی گردان جب ہم بنائیں گے تو جب وہ بھی مظاہرے پر حرفِ لمب لگانے کے ذریعے سے بنتی ہے تو معروف کے سیگوں میں لم اور مجھول کے سیگوں میں بھی لم لگائیں گے البتہ تھوڑی سی تعلیم کے اندر اور تھوڑا سا اضافہ ہوگا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں مضارے معروف جو اصل میں یقول و اصل میں یقبولو تھا یقول و اصل میں کہ یقبولو اور یقولو یہ تعلیم ہم پڑھ چکے کہ گعمت ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر حرف ساکن ہے صحیح ہے ساکن ہے وو کی حرکت پہلے حرف یعنی عوف کو دے دی اور کو ساکن کر دیا تو یقولو سے کیا ہو جائے گا یقولو ٹھیک ہے اب جب ہم نے اس یقولو کے شروع میں ارف جاز لم لگایا آپ جانتے ہیں کہ لم کی وجہ سے پھر مزارے کے آخر میں کیا آئے گی جسن تو کیا بن جائے گا لم یقول یو ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ساکن ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں واؤ بھی اور لام بھی اور ان میں سے پہلا مدہ ہے تو لہذا پہلے ساکن کو حزف کر دیا تو لم یقول سے کیا بن جائے گا لم یقول تو نفی جہد ب نم کی یہ صورت ہوگی اب ایسے ہی سب کے اندر کیونکہ باقی تو اسی سے تسمیاں بنا اسی سے جمع بنا اب دیکھیے ذرا کتاب کی طرف صفحہ نمبر بارہ بحث نفی مارو لم یقل لم یقو لم یقول لم تقل اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے لم تقل یہ اصل میں کیا تھا ٹھیک ہے تو دیکھیے ایک مت ذرا اصل میں جب ہم اس کا وزن نکالیں گے تو ہمیں بالکل اس کی اصل کی طرف لوٹانا پڑے گا تو ہم کہیں گے لم تقل اصل میں تھا لم لم تقبل اور وزن لم تک کیونکہ تکول یہ بھی اصل میں تق تھا لم تقول بول لم تقول اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لم تک سے لم تقول کیسے بن گیا تو اس کو ہم یوں کہیں کہ دراصل یہ اصل میں مظاہرے سے بنا ہے وہ اس طرح کی واحد مذہب واحد کا سیوا ہے تخ وولو سب نے کیا تھا تخلو تو واؤ متحرک اس سے پہلے حرف ساکن ہے لہذا قاعدہ یہ ہے یقون والا قاعدہ ہے کہ جب واؤ متحرک ہو اس سے پہلے حرف ساکن ہو تو واؤ کی حرکت اس پہلے ساکن صحیح کو دے لیتے ہیں اس قاعدے کے مطابق یقولو یقین کے مطابق یہ ہوا تقول تقول سے کیا ہوا تقول اب تقول اس کے شروع میں ہم نے لم لگایا جازمہ نفی جاہد بلم بنانے کے لیے تو کیا بن گیا لم تقول آخر میں جزم آ جائے گا نا لم جو ہے وہ جازمہ ہے مزارے کے آخر میں جزم دیتا ہے لہذا لام پر جو زما تھا تو اس کو ہم نے گرا دیا تو اسے کیا لم تک اب ہم کہیں گے کہ ایک اور قاعدہ جاری ہوا اور وہ قاعدہ یہ ہے اس قائدے کا نام کیا ہے اجتماع ساکین والا قاعدہ دو ساکین ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا مدہ ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں لہذا اس قائدے کے مطابق ہم نے واو کو حزف کر دیا اس لیے اب ہمارے سامنے جو موجودہ صورت ہے وہ لم تک تو یو بات ذہن کے اندر بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ سمجھنا اور آگے کرنا بتانا سمجھانا آسان ہو سکے دیکھیں لم تکل ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہو کون سا سی ہے اور کہاں سے آیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہو اور کیسے آیا ہے تو جو ہم نے اس کے بارے میں بھی کچھ پڑھ لیا ہے تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے بھی تھوڑا سا اشارہ کر بھی دیا ٹھیک ہے تو ایسے کچھ سیخوں کو آپ اپنے طور پر تھوڑا تھوڑا ان کو حل کرتے رہے دیکھیے لمبلہ لمب یا کلنا کسی حالت پہ ہے مظارے معروف یا ہے تو شروع میں لم لگایا تو آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ نون ارادی نہیں نون جمع مسک ہے لم تک لم تقولا لم تقولو لم تک تقولی سے بنا ہے لم کی وجہ سے نون جو ہے آخر میں ارادی وہ حساب ہو گیا لم تقولا لم تک لم اکول لم نقول یہ پہلے سادہ نام کے ہیں کے ساتھ لم یقو یقول نہیں کہا اس سے ایک مرد لے ٹھیک ہے لم یقولا نہیں کہا ان دو مردوں نے لم یقولو نہیں کہا ان سب مردوں نے آپ نے پڑھا کہ لم جو ہے وہ مظاہرے کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے دو طرح کی تبدیلیاں پڑی نا لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی تو یوں آخر تک لمح المن اور پھر مکمل تقسیم کے ساتھ لم لمحل نہیں کہا اس ایک مرد نے سیگا واحد مذکر واعد بحث نفی جہد بلم پھر مستقبل معروف لم یقو نہیں کہا ان دو مردوں نے سیوا تسمیہ مذکر واعد بحث نفی جہد بلم معروف لمق لم نقل لم تھا اور اسی طرح مجہول کی لم یقل قن تو آپ کے ذہن میں ہو کے یہ کیا ہے کیسے ہے تو مزار مجہول اصل میں یو تھا کیا تھا اور یو سے یہ بنا ہے یقالو قالو کی حرکت نقل کر کے خوف کو دی اور فتح ہے الف سے بدل دیا تو اس پر نم داخل کیا تو ساکن ہو گیا تو کیا بن گیا اب نام بھی ساکن اور پہلا ساکن مدر ہے تو اس کو حجف کیا تو لم یو اسی بات کو ذرا دیکھ لیجئے اپنے سامنے مزار مجہول کا وزن ہے یو کو سب سے پہلے اس میں یوکالو والا قانون جاری ہوا واؤ متحرک اس سے پہلے ہی ساکن ہے لہذا واؤ کی, کی حرکت یعنی فتح نقل کر کے مقبل کو دیا اور واؤ کو الف سے بدل دیا تو یو کو سے کیا ہوا یوکالو اب جب ہم شروع میں شروع میں ہم نے لم داخل کیا لم جازمہ تو دیکھیے آخر میں لام بھی ساکن ہو گیا تو یہ بن گیا لم یو پال. اب دو ساکن جمع ہے پہل کم بدہ ہے اس کو گرا دیا تو یہ بن گیا لم یو پال. جو آپ کے سامنے کتاب میں بھی موجود ہے اسی طرح تسمیہ کا سیورا جب ہم بنائیں گے تو اب دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا لم یو پل اسی کے آخر میں عرف لگاتے تو یوں بن جانا چاہیے تھا لم یو لیکن ایسے نہیں بلکہ وہ جو ہم نے لام کے ساکن ہونے کی وجہ سے ہزر کیا تھا تو اب چونکہ لام ساکن نہیں رہا بلکہ اس پر فتح آ ہے تو لہٰذا وہ الف بھی واپس آ جائے گا چونکہ وہ عذر وہ رکاوٹ وہ مار ختم ہو گیا جس کی وجہ سے ہم نے لام سے پہلے والا الف ح کیا تھا ہم نے عزف اس لیے کیا کہ چونکہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں لام, لام کے آخر میں الف لگایا تسمیہ کا تو اس کی وجہ سے لام پر فتح تو اب لام چونکہ ساکن نہیں رہا تو علی جس کو ہم نے نام کے سکون کی وجہ سے ادب کیا تھا تو یہ عذر یہ معنی ختم ہوا تو لہذا علیف بھی واپس آ گیا تو لم یو سے کیا بن گیا لم یو کالا ٹھیک ہے لم یو کالو کرم تو لم یو قلم لم, لم تن لم تقالا لم تقالو لم تو قالی اصل میں اور یہ بھی اصل میں تالین بر وزن مجہول کا وزن اور اس میں تبدیلی یہ ہوئی کہ آخر سے ارابی وہ گرا دیا تو باقی یا ایسے ہی برقرار ہے تو لم تو ہو گیا لم تقالا لم تو لم ون لم ن تو یو سادہ گردان کہیں اور ترجمے کے ساتھ لم یو نہیں کہا گیا وہ ایک مرگ لم يقالا نہیں یو وہ دو کہم لم یقالو نہیں کہے گئے وہ سب مر تو یو آخر تک پھر مکمل تفصیل کے ساتھ لم یو نہیں کہا گیا وہ ایک مرد سیغ واحد مذکر غائب بحث نفی جہد بلم مجہور لم يقالا، نہیں کہے گے وہ دو مرد قال نہیں مذکر غائب بحث نفی جہد بلم مجہور ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تو آج کا سبق یہ ہوا کہ نفی اور نفی جہد بلم معروف اور مُل یہ چار گردانے جو ہیں ان کو آپ نے سمجھنا بھی ہے اور جس انداز بتلایا جیسے ہم نے نقشے کو یاد کیا اس اول کے اندوسی نقشے والی ترتیب کے مطابق ان کو آپ نے جو ہے کوشش کر لی ہے ان کو کہنے کی اب آتے ہیں چند سیوں کی طرف گزشتہ پڑی باتوں کو ذرا یاد رکھنے کے لیے اور ان کو مزید سمجھنے کے سہولت پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ کم از کم دو سیے جو ہے وہ ہم ہر سبق کے اندر حل کیا کریں اور میں نے کیا تھا کہ آپ اپنے طور پہ بھی مطالعہ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے روزانہ کوشش کریں ان کو حل کرنے کی امید ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہوں گے اور آپ نے کافی حد تک جو ہے اس کو یاد کر لیا ہوگا دیکھیے آج کے دو لفظ کون سے ہیں جی دیکھیے لفظ ہے جی کیا ہے جا کا اب سب سے پہلے ہم نے اس میں سیگا کے ساتھ تک ہے زائد چیزیں کیا ہیں اور صرف سیگا کیا ہے جس کو ہم نے عنوان دیا در اصل تو نے کہ وہ تنوین تو اضافت کی وجہ سے نا کاف کے اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے کافی تو جب ہم نے کاف کو الگ کیا تو لہذا تنوین اب اس پہ آ سکتی اب کوئی رکاوٹ نہیں کوئی مانے نہیں ٹھیک ہے چونکہ تنوین جو ہے یہ بات شاید نہیں پڑی ہو تنوین اتصال سے مانے ہے ٹھیک ہے نا اگر تنوین ہو اس کے ہوتے ہوئے اس کو کاف کے متصل نہیں کر سکتے اور کاف یہ ضمیر متصل ہے جائلوں کے اندر ٹھیک ہے تو لہٰذا اس لیے تنوین وہاں پہ ایک آرف کی وجہ سے مانے کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی اب جب وہ رکاوٹ ہے ہی نہیں تو لہٰذا اب ہم اس پہ تنوین لا سکتے اور کوئی رکاوٹ اس پہ ہے ہی نہیں اب ٹھیک ہے اور تنوین اسی وقت بھی جب کوئی مانے کوئی رکاوٹ پائی جائے ٹھیک ہے تو جا علقا دراصل جا علم ٹھیک ہے جیسے اب اس باب کا مشہور وزن ہم اپنا لیں تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کون سا باب ہے جیسے فاتح اس سے ہمیں سمجھ میں یہ بات کہ یہ باب فاتح ہے ٹھیک ہے نا تو اسی باب کی مشہور مثال ہم نے پیش کرنی ہے تاکہ اس سے فوراً اندازہ ہو جائے کہ ہم نے باب بھی صحیح پہچانا ہے اور یہ بات سے پتا چلے گا اس کے لیے کچھ تو آپ حضرات کو لوغ دیکھنا ہوگی اسی طرح قرآن پاک حدیث پاک کے اندر ماضی کا گا اور مظاہرے کا سیفا عام طور پہ بہت سارے لفظوں کا پایا جاتا ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کون سا ہے؟ ٹھیک ہے تو جانا بھی قرآن پاک کے اندر آتا ہے جنابی جانا فعال کے وزن پر اور مظاہرے کیا ہے تو جب مظاہرے معلوم ہوگا تو پھر ہمیں باپ کا پتہ چلے گا لہذا ہم نے اور مختلف مقامات پر دیکھا اس کا مزارے مقتو حلینجال تو جب ماضی بھی مفتوح نائن مزہ بھی مفتوح مکتوح تو وہ ایک ہی باب ہے اور وہ ہے فتح یفتاح فتح فعل یفتاح یف تو لہذا کہ پر وزن فائل جیسے فاتح بنانے والا جہاں جالو کمانا بنانا کر دینا بنا دینا بنانے والا ایک مرغ واحد مذکر بحث اسم فائل مادہ جی سیخ جی سامنے سی جلدی سے نتلائی ذرا سیاق سامنے چونکہ اس پر تنویم موجود ہے لہذا یہ سی اقسام, اقسام شش افسان میں سلاسی مجرد ہفت افسان میں صحیح اور باب باغ خاتہ اور قانون کوئی اس میں جاری نہیں ہوا ٹھیک <سؤال> ہے ایک اور لفظ دیکھیے اوشیا کیا ہے کہ جی اوشیا تو اب یہ آپ نے حل کر کے لانا لیا ٹھیک ہے اصل میں کیا تھا اس کا وزن کیا ہے ترجمہ کیا ہوگا مادا کیا ہے اور باپ کون سا ہے قانون کون سا جاری ہوا ہے تو یہ ساری باتیں آپ نے اس کے بارے میں کوشش کرنی ان شاء اللہ کوشش تو کریں گے نا پھر مل کے पर کو ہم حل بھی کر لیں گے صحیح طور پر اور امید ہے کہ ان شاء اللہ اس کو صحیح طور پر نکال کے لائیں گے اتنا میں کر دیتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی فائدہ جاری نہیں ہوا یہ اپنی پر موجود ہے اب آپ کوشش اور جی پر آج کا سفر ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ